السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد رب العالمین سید المسلی نبینا محمد اجمعین سفیان رضی اللہ تعالی قال شهدت الأضحاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله متفق عليه یہ قرباني سے متعلق احادیث گزر رہی ہیں اس حدیث میں یہ ہے کہ جندب سفیال رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحی کی نماز میں حاضر ہوا چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بکری نماز سے پہلے ہی ذبح کر دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا ہے اسے چاہیے کہ اس بکری کی جگہ دوسری بکری ذبح کرے اور جس نے ذبح نہیں کیا نماز سے پہلے اسے چاہیے کہ اللہ کا نام لے کر کے اسے ذبح کرے چنانچہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عید قربا میں عید الاضحی میں قربانی اس وقت شمار ہوگی جبکہ نماز اور خطبہ ہو جائے اگر کوئی شخص نماز سے پہلے خطبہ سے پہلے ذبح کرتا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں سمجھی جائے گی عام جو ہے گوشت کی یا گوشت کی بکری ہوگی وہ قربانی نہیں شمار کی جائے گی اسے چاہیے کہ اگر اس کے پاس میسر ہے اس کے پاس استطاعت ہے اور میسر ہے تو اسے دوسری بکری ذبح کرنا چاہیے دوسرا جانور ذبح کرنا چاہیے یہاں پر ایک مسئلہ ذکر کر دیں کہ یہ تو اس بات پر دلالت کرتی ہے حدیث کہ قربانی کا شروع وقت جو ہے عید کی نماز کے بعد ہے عید کی نماز اور خطبے کے بعد ہے اس کی انتہا کب تک ہوتی ہے یہ ایما اور اہل علم کے درمیان اختلاف ہے اس بارے میں کئی علماء کئی ایما یہ کہتے ہیں کہ عید کا آخری دن بارہ ذیل حجا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید کا آخری دن تیرہویں ذیل حجا ہے اور یہی بات معتبر ہے اور قابل عمل ہے اسی پر حدیث دلالت کرتی ہے اگلی حدیث ہے وان البرا ابن عاز بن نبی اللہ تعالی عنہ مقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا العراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي رواه الإمام أحمد والأرباع والصحاب تلمذين بن حبال والإسلام الصحيح ابن ناظم رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ قربانی میں چار قسم کے جانور نہیں کیے جا سکتے ہیں یا پیش نہیں پیش کیے جا سکتے ہیں یا چار طرح کی قربانی چار طرح کے جانوروں کی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے نمبر ایک وہ جانور جو کانا ہو اور اس کا کانا پن ظاہر ہو ایک جانور اندھا ہوتا ہے یا ایک صفت ہوتی ہے اندھے ہونے کی اور ایک آور کی ہوتی ہے اندھا جس کی دونوں آنکھیں نہ ہوں اور آ, آ, آور جو ہوتا ہے جس کو کانا کہتے ہیں اس کی ایک آنکھ ہوتی ہے تو وہ جانور قربانی میں نہیں پیش کیا جاتا کیا جا سکتا جس جانور جو جانور کا ہو اسی طرح سے نمبر دو وہ بیمار جانور جس, کا بیما جس کی بیماری ظاہر ہو نمبر تین وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اور نمبر چار وہ بوڑھا جانور چاہے بکرا ہو یا بکریہ جو بھی جانوروں جو جن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے جس کی ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہو یعنی اتنا لاغر ہو چکا ہو کہ بالکل پتلا دبلا ہو چکا ہو تو اس ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں اور کن جانوروں کی قربانی جائز اور درست ہے قرآن کریم میں چار طرح کے جانوروں کا ذکر ہے جس میں اونٹ ہے گائے ہے دمبا ہے اور بکری اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان کافی اختلاف ہے کہ آیا گائے کی طرح سے بھینس کی قربانی درست اور جائز ہے یا نہیں ہے تو محققین اہل علم کا قول یہ ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان چار جانوروں کا ذکر کیا ہے اس لیے ان چار جانوروں کے علاوہ دوسرے جانوروں کی قربانی جائز اور درست نہیں ہوگی لوگ گائے کو یہ بھینس کو کئی اعتبار سے گائے کے ساتھ شامل کرتے ہیں لیکن کئی اعتبار سے وہ الگ بھی ہو جاتی ہے تو اس لیے جو ہے اس کا ثبوت نہیں ہے اس لیے جن جانوروں کا ثبوت ہے انہیں جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے وعن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر ندی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی میں داتا جانور ہی قربان کرو داتا جانور یعنی وہ جانور جس کے آگے کے دانت نکلے اور پھر نکل کر کے ٹوٹ جائے ان جانوروں کو داتا یا بسنہ کہا جاتا ہے مگر یہ کہ تمہارے لیے دشوار ہو جائے مشکل ہو جائے تو تم بھیڑ کا جدا ذبا کرو اب گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کے بن مانے ہوتا ہے ہاں بھیڑ شیپ جس کو کہتے ہیں شیپ کہتے ہیں تو بھیڑ کے ہاں بھیڑ کے جو اس کا جزا ہو اس کو ذبا کر سکتے ہو اب جزا کے بارے میں کئی اختلاف ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک سال کا ہو جائے کچھ لوگوں نے کہا چھ مہینے کا کسی نے کہا دس مہینے کا آٹھ مہینے کا کم از کم جو قول ہے وہ چھ مہینے کا ہے تو اگر کسی کے پاس مسی یعنی داتا جانور نہ ہو تو بھیڑ کا جو ہے جو جوان ہوگا یعنی چھ ماہ یا اس سے زیادہ سات آٹھ مہینے کا تو اس کی قربانی اگر کر دے تو کافی ہو جائے گی ایک مسئلہ یہاں پر حدیث کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصنح کی قربانی کرو اگر مصنح تمہارے اوپر دشواری ہو جائے تو تم پھر بھیڑ کا چھ ماہ کا بچہ سات ماہ کا بچہ تم قربان کر سکتے ہو تو اس مسئلے میں اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پر یہ جو تنگی کا ذکر کیا ہے یا کامیابی کا ذکر کیا ہے وہ بطور ترغیب ذکر کیا ہے ورنہ تو اگر کوئی شخص سے داتا جانور ہونے کے باوجود اگر بھیڑ کا چھ سات ماہ کا بچہ ضما کرنا چاہتا ہے قربانی اس کی دینا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے اور دوسرے اہل علم نے کہا کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر مصنح دستیاب ہے تو مصنح کی قربانی ہونی چاہیے یعنی داتا جانور کی قربانی ہونی چاہیے مصنح کے بارے میں مسی کے بارے میں تمام جانوروں میں مختلف عمریں ہوتی ہیں مختلف عمریں ہوتی ہیں بھیڑ بکریوں میں جو ہے ایک سال سے زیادہ کا جو ہو جاتا ہے وہ مسیحا کہلاتا ہے گائے میں تین سال کا جو ہو جاتا ہے اونٹ میں جو چار سال کا وہ ہو جاتا ہے اس طرح سے الگ الگ جانوروں میں الگ الگ عمریں ہیں ایک عمر نہیں ہے کہ ایک ہی عمر کے ایک ہی عمر میں سارے دانت جانور جو ہے دانتیں ہو جاتے ہو یا مسنہ ہو جاتے ہیں ایسا نہیں الگ الگ ان کی عمریں ہیں ون علی نبی اللہ تعالی امرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولابری بے ولا مقابل مقابل ولا مدا برطن و شرقا اخرجہ الامام احمد الربا وصح الدن ندی حبان الحاق و شیخ البان رحمۃ اللہ حسنح و صحاح بعض باب کتبی علی رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نگراں بنایا کس چیز کا جانوروں کی آنکھیں اور ان کے کان چک کرنے کا مشرب بنایا اور نگراں بنایا چنانچے فرماتے ہیں کہ ہم ذبا نہیں کرتے ہاں جو کالا جانور ہوتا اس کو زبا نہیں کرتے اسی طرح سے وہ جانور جس کا کان آگے سے پھٹا ہو آگے سے کٹا ہو پھٹا ہو اور اسی طرح سے وہ جانور جس کا کان پیچھے سے پھٹا ہو آگے حصے سے یا پیچھے حصے سے اندرونی حصے سے اور وہ جانور بھی نہیں زبا کرتے جس جانور کے کان میں سوراخ ہو اور وہ جانور بھی قربان نہیں کرتے جس جانور کا کان لمبائی میں پھٹا ہوا ہو تو گویا کے آنکھ اور کان کا خاص لحاظ کیا جائے گا اگر کوئی جانور کانا ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی اور اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کا کان کٹا ہوا ہے کسی طرف سے بھی کان کٹا ہوا ہو تو اس بارے میں حدیث کے اندر ذکر ہے کہ ایسے جانور کو ہم ضبع نہیں کرتے تھے ایسے جانور کی قربانی نہیں دیتے تھے میں نے بہت ساری حدیثیں اس باب کی پڑھی ہیں مجھے سینگ کے بارے میں کہیں کوئی حدیث نہیں ملی کہ اگر کسی جانور کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہو تو اس جانور کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے تو اس مسئلے میں صحیح یہی ہے کہ جانور سے اس سین کا کوئی تعلق یا قربانی سے سین کا کوئی تعلق نہیں ہے جب جانور کی کسی جانور کی سین ٹوٹی بھی ہوئی ہو تب بھی اس جانور کی قربانی ہو جائے گی اس لیے کہ جانور ایک سین جو ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے گویا کے ہاں اس سے جانور کو دار نہیں مانا جاتا ون علی نبی بن فال بنی اللہ تعالیٰ امر عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و انسم القوما و جو وجلودها وجلالها على المساکین ولا جو في ہے شی منها متفق عليه علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں پر ذمہ دار بنایا اونٹوں کی نگرانی پر معمور کیا اور یہ کہ مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں قربانی کے بعد ان اونٹوں کا گوشت اور کھال اور اسی طرح سے اس ان اونٹوں کی جو جھالیں ہوتی ہیں وہ سب مسکینوں میں تقسیم کر دوں اور ان چیزوں میں سے یعنی گوشت اور کھال اور اسی طرح سے جانور سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو قصائی کو اس کی اجرت کے طور پر نہ دیں تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ قربانی کے جانوروں کو جانوروں میں مساکین کا بھی حصہ ہونا چاہیے خود بھی آدمی کھائے دوستوں کو کھلائے اور اسی طرح سے غریبوں مسکینوں کا بھی حصہ ہونا چاہیے اور ساتھی ساتھی ساتھ سے یہ بھی پتا چلا کہ قربانی کے جانور کا کوئی بھی حصہ قصاب کو قصائی کو بطور اجرت نہیں دیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر کھال کوئی دے دے کہ تم نے آ, کسی قص, قصائی کو بلائے قصاب کو کہ تم بکری ذبا کر دو اور اس کی کھال تم بطور اجرت لے جاؤ تو ایسا کرنا درست نہیں ہے بلکہ قصاب کو اس کی اجرت الگ سے دینا چاہیے ساری چیزیں جو ہوں وہ جو ہے مسکینوں میں تقسیم کر دے اور اگر کھانا چاہے تو کھائے اس کی جھالیں اس کی رسی وغیرہ سب دے دے صدقہ کر دے قدرت کے طور پر کوئی چیز نہ دے جاب رضی اللہ تعالی انہما کال نہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیتی عن انصب و عن انصبا راہ المام مصرف جابر بن عبداللہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے سال اونٹ ذبح کیا سات لوگوں کی طرف سے اور گائے ذبح کیا سات لوگوں کی طرف سے معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ حدیبیہ کے سال جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اکرام کو لے کر کے سنچھے ہجری میں تشریف لے آئے تھے عمرہ کی غرض سے مقام میں جو حدود حرم کہلاتا ہے وہاں اہل مکہ نے روک لیا اور جانے کی عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے ساتھ قربانی کا جانور بھی لے کر کے آئے تھے قربانی یعنی جو مکہ میں قربان کرتے ہیں. وہ موقع جو ہے عید الاضحی کا موقع نہیں تھا حج کا موقع نہیں تھا بس عمرہ کرنے کی غرض سے آئے تھے اور جانور لے آئے تھے اور آج بھی یہ درست ہے اور جائز ہے کہ کوئی شخص جو ہے عمرہ کرنے جائے تو قربانی کر سکتا ہے وہاں اگر کوئی شخص اپنے ساتھ لے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال وہ جو لمبی حدیث ہے سلح ہوئی آپس میں تو پھر اب احرام اتارنا تھا آ? تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا ولہ تخلقہ <تصفح> اب لوگ الحدی محلہ کہ تم اپنے بالوں کو نہ بڑا یہاں تک کہ جو ہے جو ہے قربانی کر لو تو اس وقت جو ہے سابق رام جو جانور لے کے گئے تھے اس میں اونٹ کے اونٹ میں سات لوگ شریک ہوئے تھے اور گائے میں سات لوگ شریک ہوئے تھے ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ رہنما کی روایت ہے ایک سفر کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ سفر میں ہم لوگ تھے اور ہم نے سات لوگوں کی طرف سے گائے میں شرکت کی یعنی گائے میں سات لوگوں کی طرف سے قربانی کی اور اونٹ میں ہم لوگوں نے دس لوگوں کی شرکت کی دس لوگ شریک ہوئے اونٹ کی قربانی میں تو عمرہ اور یہ حج میں یا اسی طرح سے اگر عمرے میں کوئی شخص سے قربانی کا جانور لے جانا چاہتا ہے تو ایسے موقع پر عمرے اور حج سے متعلق جو ہے یا حج کے موقع پر جو قربانی کی جائے گی اس میں اونٹ میں اور گائے میں ساتھ ہی لوگ شریک ہوں گے دونوں میں ساتھ ساتھ ہوں گی البتہ عام قربانی اگر عید الاضحی کے موقع سے کوئی کرتا ہے تو ایسے ایسی حالت میں اونٹ میں دس لوگ شریک ہو سکتے ہیں یہاں تک کتاب الباحی ختم ہوا یا ہوئی اس کے جو باب تھے ابو آب تھے باب الابا اور اب جو ہے باب العقیقہ ہم لوگ پڑھیں گے ان ابن عباس نبی اللہ تعالی تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب عن الحسن والحسین شن کب شاہ رواہ ابو داود وصح ابن خزیمہ وابن الجارود عبد الحق لیکن رجح ابو جہب و حاطف ارسا حبان من حدیث الحبیف السلح بابل عقیقہ عقیقے کا بیان عقیقہ کا مطلب ہوتا ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ آزاد کرنے کے معنی میں ہوتا ہے اور عقیقہ اصل میں ذبح کرنے کے بارے میں بھی آتا ہے ذبح کرنے کے بارے میں تو عقیقہ اس جانور کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد ساتویں دن بچے کی طرف سے ذبح کیا جائے اس جانور کو عقیقہ کہا جاتا ہے غلطی سے لوگ اس کو حقیقہ حقیقہ بھی کہتے ہیں دیہات وغیرہ میں ہاں تو اس کی تصحیح ہونی چاہیے تو عقیقے کا حق جو ہے وہ سنت معقدہ ہے بعض لوگ جو ہے بعض لوگوں کے یہاں مکرو ہے بعض لوگوں کے یہاں مکرو ہے اور عقیقے کا ثبوت ہے ہی نہیں صبح سرے سے عقیقے کا ثبوت ان کے ہاں ہے ہی نہیں جبکہ اب اس وقت جو ہے وہ لوگ بھی کرنے لگے ہیں احناز کے یہاں عقیقہ نہیں ہے امام و حنیف اللہ علیہ کے یہاں نہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ یہ تو زمانہ جاہلیت کی چیز تھی جو جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے है? لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ حدیث نہ پہنچی ہو وہ معذور ہے لیکن بعد کے لوگ معذور نہیں ہیں کیونکہ کئی ساری حدیثیں ہیں ابھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کی طرف سے ایک ایک میڈھا ذبح کیا ایک حسن کی طرف سے اور ایک حسین کی طرف سے یہ سننا بداؤت کی روایت ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محققین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور ایک روایت جو ہے وہ کب شین کب شین کی بھی ہے دو دو مینے کی ہے تو دونوں روایتیں صحیح ہیں تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں روایتوں کا ثبوت ہے تو اہل علم نے یہ جائز قرار دیا ہے کہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے یا کوئی شخص لڑکے کی طرف سے ایک میں ڈھا ذبح کرنا چاہتا ہے ایک بکری ذبح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے کیونکہ ثبوت ہے اس کا ہاں جبکہ آگے حدیث آ رہی ہے حضرت رضی اللہ تعالی عہاں کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امار ان اینکا عن الغلام شاتان متکاف اطان مکاف اطان وعن ال... و انلجاری رو کرمدی وصاہ امام احمد ولباترز قرض کابی لو ودیف حسد یہ والی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لڑکے کی طرف سے دو ہم عمر بکریاں ذبح کی جائیں دو ایک طرح کی بکریاں ذبح کی جائیں اور لڑکے کی طرف سے ایک بکری عقیقے میں ضمع کی جائے تو یہ حدیث دو دو کی ہے یعنی لڑکے کی طرف سے دو جانور ذما کیے جائے دو بکری بکری یا بکرا ضمع کیا جائے اور لڑکی کی طرف سے ایک تو ظاہری طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ دو, دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہے لیکن دونوں دو حدیثوں میں ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ یہ بیا جواز کے لیے ہے پہلی حدیث کہ لڑکے کی طرف سے اگر استطاعت کسی کے پاس نہ ہو تو دو کا انتظار نہ کرے ساتویں دن ایک ہی بکری اگر میسر ہو تو ایک ہی بکری کر ڈالے اور اگر کسی کے پاس جو ہے اے اے استطاعت ہے تو پھر وہ لڑکے کی طرف سے دو بکری یا بکرا کریں وعن ضبح رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل غلام العقیقت ہی تر عن ہوں یومس ہی و یا بخلق وی سما واحل امام احمد ول اربات وصح اترملی سمرا رضی اللہ صنحوں سے حدیث بروی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر غلام گروی رکھا ہوا ہوتا ہے اپنے عقیقے کی وجہ سے اس کی طرف سے ساتویں دن جانور زبا کیا جائے گا اس کا بال موڈا جائے گا اس کا نام رکھا جائے گا گروی رکھنے کا, کے بارے میں گروی سمجھتے ہیں رہن جو چیز رکھتے, ر, رکھی جاتی ہے مثال کے طور پر کسی کو پیسے کی ضرورت ہے تو وہ کہے کہ بھائی یہ ہمارا مکان ہے تم مکان ضمانت کے طور پر اپنے پاس رکھو ہمارا, ہاں ہمارا کوئی ہماری گاڑی ہے تم اپنے پاس ضمانت کے طور پر رکھو اور اتنے روپئے ہم کو اتنے پیسے ہم کو دے دو جب ہم آپ کو پیسہ لوٹا دیں گے تو ہماری چیز واپس کر دینا تو یہ ضمانت کے طور پر جو چیز دی جاتی ہے قرض کے بدلے میں ضمانت کے طور پر جو چیز رکھی جاتی اسی کو گروی یا گروی رکھنا کہتے ہیں یا گروی چیز کہتے ہیں اسی کو رہن رکھی ہوئی چیز کہتے ہیں مورتاہن بھی اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں تو گویا کے لڑکا لڑکا ہو یا لڑکی ہو اولاد یا مولود کہہ لیجئے اپنے عقیقے کی وجہ سے وہ گروی میں ہوتا ہے گروی رکھا ہوا ہوتا ہے تو گویا کہ اس حدیث کے پیش نظر بہت سارے علماء نے کہا کہ یہ عقیقہ واجب ہے اہل علم نے اس کا مطلب بیان کیا ہے اہل علم نے اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ امام احمد بن حمد رحمۃ اللہ, اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ لڑکا جو ہے اگر لڑکی کی طرف سے عقیقہ نہیں کیا جائے گا اور وہ بچپن میں بالغ ہونے سے پہلے لڑکا فوت ہو گیا تو لڑکا شفاعت سے روک دیا جائے گا ماں باپ کی سفارش سے روک دیا جائے گا اور اس دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عقیقہ لازمی ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کیسے حیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریچارج فرمایا کہ عقیقے کی وجہ سے بچہ گروی ہوتا ہے تو گویا کہ جب تک جو ہے گروی چیز لینے کے لیے جب تک اس سے جو پیسہ وغیرہ لیا ہے واپس نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ گروی چیز ملے گی نہیں واپس نہیں ہوگی تو گویا کہ ہاں عقیقہ کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے हुँ. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے سر کے اوپر جو گندگی ہوتی ہے بال وغیرہ ہوتا ہے اس کو پاک و صاف کیا جائے گویا کہ یہ بچہ جو ہے اس بال وغیرہ کی وجہ سے وہ رہن میں ہوتا ہے جب اس کا بال اتار دیا جائے تو وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے لیکن زیادہ قریب جو بات ہے وہ امام احمد بن حمل اللہ علیہ کی لگتی ہے یا وجوب والی بات لگتی ہے کہ جو ہے عقیقہ کرنا چاہیے عقیقہ کرنے میں جو ہے سستی سے کام نہیں لینا چاہیے کم از کم اس کا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سنتیں مقدہ ہے سبھی اس کے پیش نظر کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی اور حکم بھی دیا دیکھیے آگے پچھلی جو حدیث پڑھی گئی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امارا ان کو حکم دیا یعنی لوگوں کو حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لڑکے کی طرف سے دو بچیاں یہ دو بکریاں ضمع کریں اور لڑکی کی طرف سے ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کے پیش نظر اہل علم نے کہا کہ یہ واجب ہے لیکن کم از کم اس کا درجہ یہ ہے کہ سنت معددہ ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اگر کوئی شخص ساتویں دن نہیں کر سکا ہے تو کبھی بھی کر دے یہاں تک کہ بڑے ہو کر کے بھی اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو وہ کر ڈالے آ, انتظار نہ کرے ہو سکتا ہے کہ لا علمی کے وجہ سے ماں باپ نے نہ کیا ہو کچھ مجبوریاں رہی ہوں اور کچھ جو ہے پیسے وغیرہ نہ رہے ہو تو اگر عقیقہ کسی کا نہ ہوا ہو تو وہ کر ڈالے یہ سنت موقع ہے سنت کو ادا کر لیں ساتویں دن جو ہے نام رکھنے کی بات جو ہے وہ ضروری نہیں کہ ساتویں دن جو ہے وہ آ, رکھا جائے نام بلکہ جو ہے اس سے پہلے کبھی ثبوت ہے کہ ساتویں دن جو ہے ساتویں دن سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے اس میں کوئی حضرت کی بات نہیں اب آگے یہاں تک کتاب الاطمہ ہم لوگوں نے ختم کر لیا اب کتاب المان والنذور اور اس کے بعد چند ایک کتاب کتاب القضاء ہے اور کتاب العق وغیرہ ہے دو تین کتابیں ہیں ابھی تقریباً ہو سکتا ہے کہ تین ہفتے اور ملے تو جتنا بھی جہاں تک پہنچ سکیں گے ان اور باقی بات بھی پوری کریں گے تو کتاب المان و نزور ایمان یہ یمین کی جمع ہے اور یمین کے معنی کیا ہوتے ہیں اصل اور یمین کے معنی ہاتھ بھی ہوتا ہے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 اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے لئے نظر مانی جائز اور درست نہیں ہے بلکہ شرک ہے عمر رضی اللہ تعالی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادرک عمر بن الخطاب کی رقبن و عمر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت متفق عليه وفي رواية الابي داود والنسئ عدى بحريت رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وعنتم صادقون عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما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 اللہ کی قسم نہ کھاؤ مگر اس حال میں کہ تم سچے ہو تو گویا کہ اللہ کی قسم کھانی ہے تو آدمی سچا ہو تبھی اللہ کی قسم کھائے اللہ کا نام بڑا بڑی عظمت والا ہے اور بڑا احترام والا ہے کوئی شخص سے جھوٹی قسم کھائے جھوٹ بولنا ویسے بھی پاپ اور پھر اپنے جھوٹ کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھائے تو یہ عمل جو ہے گناہ کبیرانی سے ہے لہذا کسی کو بھی ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے اور دوسری حدیث سلسلے میں یہ ہے ابی ابھی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمینک ما یمین به صاحبک وفی روایا الیمین علی نیت المستلف اخراج امام مسلم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 اعتبار ہوگا اگر بہیلے بہانے سے دوسری چیز کی قسم کھا رہے ہیں تو ہاں یہ جھوٹی قسم شمار کی جائے گی۔ ابن عبد الرحمن ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حلفت على يمينك فرات غيرها خيرا خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير متفقنا علیہ وفي لفظ البخاری فافعل الذي هو خير وكفر عن يمينك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 کہ فطلدی ہوا خیر وقف یمین کہ جو بہتر ہے اس کو کر لو اور تم اپنے اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو سنن بی داود میں یہ لفظ ہے اور یہ لفظ قریب تر ہے وہ کیا ہے کہ فقف فران یمین تم باتلدی ہوا خیر کہ پہلے تم اپنے اپنی قسم کا کفارہ دے دو پھر وہ عمل کرو جو اس سے بہتر ہے تو گویا کہ اس میں اس حدیث میں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 رو علم محمد و اربات و حبان الجہب حدیث صحیح ہے اور حدیث یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سے قسم کھا لے اور قسم کھانے کے وقت وہ انشاء اللہ انشاءاللہ لے اللہ کہ کہ میں فلاں کام انشاءاللہ اللہ کروں گا قسم کھاتا ہوں کہ میں فلاں کام انشاءاللہ کروں گا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 پورا کیا جائے گا دا. وقت تباہ ہوا بات ابھی بات ہے انشاءاللہ شاء اللہ زندگی رہی آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو پوری کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم الحمد والا اور سازی السّلام علیکم